علی النبی یا علیہ سلو تسلیم نورش وزینت فرش ہی محمد ہی, ہی, آہل ہی, ہی, ہی اجمعین بے رحمت سامین السلام علیکم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 جس طرح آج پڑھتے ہیں اصلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ تو لا مانا تو نہیں ہے ازانے بھی غلط اشاد اللہ الہ یہ جو ہے نا لا الہ جو پڑھتے ہیں یہ بھی کفر ہے کیوں ربنا نال اللہ کل ہم یہ بھی تو لا ہے یہاں کھچنا کفر ہے اور کلمے کو لا کو نہ کھچنا کفر ہے ایک بندہ کلمہ پڑھتا تھا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 سیکھو پھر دو اشہد اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ حیا اللہ ہیا علی الفلاح اللہ جی میں علی الفلاح اللہ اکبر اللہ بات کہتے ہیں اللہ اکبر نو بلا نماز پڑھاتے بھی کہتے ہیں اللہ اس کا معنی ہے کیا اللہ بڑا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہے او اللہ تو کہو اللہ ہو اپنا ہے کو بولو کو کھینچو تو ازان بھی کوشش کرو محلے میں مولوی کو بتاؤ کہ بھی ازان اس طرح کفرہ نہ دیا کر شیطان بیماریاں وبائیں آ جائیں گی کچھ تو ہم پر رحمت ہو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 یہ مسجد اللہ کی بات سے ہے تیری بات سے نہیں ہے اور یہ ایسی بات سے ہی ہے کہ دنیا کا بادشاہ ایک انچ سے فتح نہیں کر سکتا تحت تصرا سے لے کر آسمان تک مسجد ہے تو تو کہتا ہے دنیا کا بادشاہ اس کے اندر دنیا کی بات بھی نہیں ہو سکتی یہ اللہ کی بات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 ارے یہ ہم بھی جانتے ہیں حدیث پاک ہے کہ عوام خراب ہو بدکار ہو ہاکم ظالم اور بدماش ہوتا ہے ارے عوام کو تو خراب کہہ دیتا ہے بے کا بے گناہ کہہ دیتا ہے ظالم کو حاکم کو ظالم بدماش تیرا باپ کہے گا جا حدیث پر عمل کر عوام کو خراب کہہ دیا بندوں میں ایک حاکم کو ظالم بدماش کہہ کیا پھر آگے چل جو بدکار عوام ہوتی ہے اسے حاکم ظالم سزا دیتا ہے اور جو ظالم حاکم ہوتا ہے اسے رب سزا دیتا ہے یہ حدیث پاک کا پورا معنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے وقت عورت سیڑھی پر چل رہی ہے مار گیا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 گیا فقیر کے پاس فقیر صحیح معنی بتانا میں کلمہ پڑھ لوں گا اتنا کو فراست المنی نور اللہ اس کا معنی کیا ہے وہ معنی بتا جو میری دماغ میں جگہ کر جائے فقیر نے کہا وہ کافر یہ چادر اتار تین قمیص اتار نیچے تو نے کفر کی نشانی پہنی ہے یہ اتار اس کا معنی یہ ہے محاصل یہی ہے کہ فقیر گئے ملا کے ہاتھ آ گئے کے پاس اپنا دین نہیں ہے ہمیں کیا دینا علامہ اقبال نے فرمایا علم ہے فکیر و حکیم فقر ہے مسیح و کلیم علم ہے جو آئے اور فقر ہے دان آئے فرمایا علم سے رام اب پوچھ وہ خود ڈھونڈ رہا ہے راہ فقیر سے پوچھ جو جانتا تو فقیروں کی صحبت سے ہم دور ہو گئے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 تو اللہ و تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہیں دیتا وہ ملیات دنیا اللہ لائبو اللہ دنیا کی زندگی آواری کھیل کود ہے عقیدہ ہمارا اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آواری چیز کہتے ہیں بغیر کیے نہیں ملتی کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان کے لیے بھی رحمت ہے وہ رحمت اللہ عالم کام چھوڑ دے بلا دار العرہ تو خیر ہوں کا آخرت کا گھر اونچا اور ہمیشہ رہنے والا ارے اگر ادنت اور اللہ نے فرمایا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 صحیح ختم کر تم تعید کرو گے اپنا فائدہ نہیں کرو گے تو حق کو کوئی ضرورت نہیں حق بے نیاز ہوتا ہے اب میں نے دعوی کر دیا منافق ہیں تو منافق کا اندر بہر کافر کا لیبل پشاپ کا اندر پیشاپ مومن کا لیبل دودھ کا اندر دودھ منافق کا لیبل دودھ کا اندر پیشاف ایمان سے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 ایمان سے کہو اے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہو کہ ڈیڑھ سو سال سے انہوں نے علم علم دیواریں کالی کر رکھی یا نہیں کر رکھی عل علم الور لکھ رکھا ہے نہیں تو بےمانو پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے نہیں سمجھے پا. اگر یہ علم ہے پٹواری تھاندار ڈی سی سارے افسر عالم ہے انہیں کہو اے بندے کے بیٹے بنو تم بھی عالم ہو بےمانو اسے علم کہتے ہو پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے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 یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا شکایت لا کے دور ہو جائیں گے وہ یہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے کون سی بات کر رہا تھا ہاں توجہ سے بشیر المنافقین اب ان مزاب العلیم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 بشرل منافکین بے الحمد آب العلیم اللہ ددین خزون القافرینا اولیا مندون المومنین آ جب تک اون اندم الزتہ یہ کہتے ہیں ہمیں عزت سب کچھ وہاں سے ملتا ہے ایسا ہے اب نہیں ہمارے حکمران ان لت آ للہ ہے محبوب ساری عزت کا مالک میں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 وہ اس نے کہا ایم نے ہمیں کہتا ہے تم بڑے بیٹی چودو جو مجھے ووٹ دیا وہ بھائی سچ تو کہہ دیا کہتا ہے میں بڑا بیٹی چو ان سور کو ووٹ دیا میں کیا کسی کے سنتے نہیں جو نو بھوکھے آ گئے لوٹیں گے بھوکھے شیر کی طرح کہوں شیر شیر سور کا بچہ شیر وہ ہوتا ہے جس کا دنیا پہ روپ ہو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 اپنا ایک پلاٹ بیچ کر تو لگا دے ادھر عمر بن عبد عزیز نے ساری جائیداد بیت المال میں دے دی ایک بیوی کا پتھر تھا قیمتی دے جہیز میں فرمایا یہ بھی غریبوں کو لیے بیت المال میں دے دو ارے وہ حاکم یہ سور ظالم ہے کرز اتارو ملک سوارو زمین خریدو محل اسارو ساری مخلوق کا پیسہ پھر بھی سیر نہیں ہے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہریش جو ہوتا ہے کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے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 راشی اس قسم میں آ جاتا ہے رشوت جو ہے امر جرائم ہے تمام جرموں کی ماں ہے اور راشی چوری ڈاکا بدماشی ٹھگی رشوت نام مختلف ہیں اثرات ایک ہیں یعنی چور ڈاکو ٹھگی بدماشی راشی ایک کیا ہے راشی کو بڑا ڈاکو کو بڑا بدماش کو بڑا لوٹے آکو کیونکہ ڈاکو غریب امیر کو لوٹتا ہے کبھی کبھار لوٹتا ہے چھپ کر زہر ہوتا ہے سارا نہیں ہو سکتا اور رشی امیر کو لوٹتا ہے غریب کو لوٹتا ہے اور زہر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 وہ کھڑے ہیں سیم کے ہیں سو ساری نہر کھدائی وہ تیول لگا دے وہ سیم کھچ کر نہر میں ڈال دیا اب وہ ہزاروں مربے کاش ایوب کان بس باقی بائیمان ڈیکوریشن یہ ادھر چھ پر پارک بڑی ہے پانچ بیگوں میں چوبیس کروڑ روپیہ لگایا ہے لو ہے سب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 ادھر چوک آزم بنایا ہے بہول پور تین بیگھے زمین لے دی ملتان سڑک پھر کیا ہے ادھر سے بھی غریبوں کے گھر پر سڑک رکھی ادھر درمیان میں چالیس فٹ یوں ہی پڑی یار دماغ خراب ہوتا ہے کوئی ایسے بیمان بے وقوف حکمران ہمارے گناہوں کی شامت آئے بائیمان ہو وہی زمین نکال دو غریب عوام وہ فائدہ اٹھائے تم بیگے بیگے دو دو بیگے اکلا لے لے کھو اب جاؤ آپ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 یہ سمجھا آ بھی رسول میں فرق رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے تو ری زبور منسوخ داود علیہ السلام کی رسالت منسوخ یہ نہیں رسول, رسول رسول ہوتا ہے اور رسول آکام سے تعبیر ہے گمار سلنا میں رسول اللہ لے یہ تو آب میرے رسول کی شان اس میں آئے کہ حکم اور قانون اس کا مان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 تو پھر جناب علی کیسے مانا ہو گیا کہ میں کال ہے سار بھائی مان تو سر میں سر کا مانا کرتا ہوں دلہ. ایمان سے یہودی دلہ ہوتا ہے نا تو سار وہی ہے ہمارے اپنے لگے حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب رانا صاحب صوبی صاحب ملک صاحب یار ہمارے کتنے لگے سب کو حضرت صاحب کہو گے کبھی لکب مسلمان ہو سمجھ لو یہ بے وقوف بدترین باندر قوم کے نزدیک بھی یہی آئے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 کتنا بحری تہذیب ہے اللہ کو اسلام دے رکھے دے ایمان تو اور اپنی تہذیب نصیب فرمائے ختم شریف پڑھنے نہیں رحمان الرحیم اللہ اللہ حسم ضول اللہ اللہ حسمد المولد الحمد اللہ الرحمن الرحمال الرہم مالک ہ یو میں دینی یا اب د یاکنستان یاکن اہ نصرات او المستق اصرات الذيہ انام تال ہے ویر المغروبے آ عليهہ بلد دوالہامید مسم الله الررحمال ہم السلام می ذلك کتابو لارے بفی خدل المقنا الذيہ یو منہ بال غائبے و یقی وہ صلات اوہ میں مار ذقنا میہ وال الذيہ یو منوہ بھمال من قبل و بل آخراتہ یکو اولائکا اللہ من ربهم و ان رحمت اللہ قریب من الموثنین دعوہ ہم شیئے صبحانک اللہم و تخلیتهم فیئے سلام و آخر دعوہ ہم رب العالمين و ما رسلناکا اللہ رحمت اللہ ما کانا مصمد عقا آدن رجال حق رسول <سؤال> اللہ و ختم النبی و کانا اللہ ان الله و ملائکاتو ہی سلونا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی اخر خلقہ ہی ونور عرش و زینت محمدیون علی الیہ و علی صحابی و علی آل بیت و علی ازواجین و رحمۃ کا یار قل الحمدللہ الذی نتخذ قل لم یکل شریک فی ولم یکل من الذل و کبر التکبیر اللہ اکبر اللہ لا اله الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد امیاں اب جو متوعام جو تو تم پکائے کو ہاں جی نہ میں کچھ زیادہ تا جو تو تم پکائے دیر نہ کر یار تنسل پاگ لیں کو نو پاگ لے جو تو تم پکائے جو میں آتا بیٹھا یہ نہیں آگ سکتا جب جرا خرچہ ہاں ادا سواب سواب واسط خدا دے تیرے ملک کی تا قبل تو بخشے کو بخشے سے نہ مائو بخشے سن بائے